پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اس کی پہچان حاصل کرنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے اس کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے اس لیے پاک ہے کہ مکان میں جہاں چیز ہوتی ہے وہ مکان اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا جو ہے وہ اقرار کر لیا کہ جب ایک معمولی کشتی یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے بن سکتی ہے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ صفت بیان کی کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو یہ کچھ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت و ہم سب کو صحیح عقائد پر قائم و دائم رہنے کی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم ان اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا موضوع ہے ہمارا اس حوالے سے کہ گناہ کبیرہ کی معرفت کہ کبیرہ گناہ جو ہے ان کی پہچان ہونا یہ بھی ضروری ہے پہلا کبیرہ گنا جس کے بارے میں آج ہم نے سننا ہے وہ ہے برا طریقہ رائج کرنا کوئی بھی برا طریقہ رائج کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے حضرت سیدنا جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے کہ ایک برہنہ قوم حاضر ہوئی یعنی جن کے پاس کپڑے کم تھے انہوں نے صرف اون کی دھاری دار چادریں اوڑ رکھی تھیں اور وہ سب بنی مضیر نامی کبیرے کے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف لے گئے پھر جاب جب باہر تشریف لائے تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا انہوں نے اذان دی اور اقامت پڑھی پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ ایت مبارکہ تلاوت فرمائی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذی تسائلون بہ ورحام ان اللہ علیکم رقیبہ ترجمہ کنظور ایمان اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اور پھر یہ عائد پڑی ما دمت لگت ترجمہ کنظور ایمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا پھر ارشاد فرمایا کوئی دینار درہم لباس اور گندم اور کھجوروں کے ساں میں سے صدقہ دے یہاں تک کہ فرمایا اگرچہ ایک ہی کھجور صدقہ کرے تو ایک انصاری ایک تھیلا لے کر حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے نہیں بہت بھاری تھی پھر لوگ لگاتار آنے لگے یہاں تک کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں جو خلاصہ ہے کہ ایک قوم حاضر ہوئی جس کو حاجت تھی کپڑوں کی چیزوں کی تو ایک صحابی لے کر آئے اور ان کی پیروی میں پھر دوسرے لے کر آتے گئے تو بہت سارا مال جمع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور قیامت تک جتنے لوگ اس کو کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی ثواب ملتا رہے گا اسی طرح جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا اور اس پر قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی اس کا گنا ملتا رہے گا تو یہاں سے معلوم ہوا کہ برا طریقہ رائڈ کرنا یہ کس قدر کبیرہ گنا ہے کہ جب تک یعنی قیامت تک جتنا اس پر عمل ہوتا رہا اب یہ بندہ بھی ساتھ ساتھ گنا کار ہوتا رہے گا اس کی ایک اور مثال بخاری اور مسلم کے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہوتے رہیں گے سب کا گنا یہ کابل کے اوپر بھی جاتا رہے گا کیونکہ اس نے قتل کرنا ایجاد کیا کابل نے حضرت حابل کو جو ہے وہ قتل کیا تو قتل کی جو ایجاد ہوئی وہ کابل کی طرف سے ہوئی اب قیامت تک جتنے لوگ قتل کا گناہ کرتے رہیں گے ان کو قتل کا گناہ ملے گا ساتھ ساتھ کابل کو بھی اس کا گنا ملتا رہے گا تو اب کسی بھی طرح کا کوئی بھی برا طریقہ رائج کرنا یہ گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گنا صغیرہ چھوٹا گناہ یہ جب بار بار کیا جائے بار بار جب اسے کیا جائے تو اب وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ گناح کبیرہ ہو جایا کرتا ہے چھوٹا گنا ہے سگیرہ گنا ہے لیکن جب اسے بار بار کیا تو اب یہ گناہ کبیرہ کے اندر تبدیل ہو گیا ایک الحدیث سے مبارکہ سماعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وسالے ظاہری کے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کی مثل ثواب ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے گمراہی والی بدعت ایجاد کی جس سے اللہ عزوجل وجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تو اسے اس پر عمل کرنے والوں جتنا گناہ ملے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی تو اچھا طریقہ ایجاد کرنا اور برا طریقہ ایجاد کرنا یہ دونوں باتیں ہیں لیکن اب یہ نیا کام جو ایجاد کرنا ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے اور بدعت کا انشاءاللہ مفصل بیان ہمارے دروس کے اندر جو آگے سبق آ رہے ہیں ان میں شامل ہے تو اس میں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ مزید مفصل طریقے سے ہم سنیں گے تو بدعت جو ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک بدعت بدعت حسنا ہوتی ہے کہ جو شریعت مطحرہ سے نہیں ٹکراتی ایسا نیا کام کہ جو شریعت متحرہ سے نہ ٹکرائے اس کو بدعت حسنا کہا جاتا ہے پھر اس کی مزید کس میں موجود ہیں اور ایسا کام کہ جو نیا ایجاد ہوا نئے ایجاد ہونے کے بعد جو ہے وہ کام شریعت متحرہ سے ٹکراتا ہے تو اس کو بداعت سگیا کہا جاتا ہے اور یہی بدعت سگیا سگیا جو ہے یہ کبیرہ گنا ہے یہ گناہ ہو گیا دوسرا گنا جس کے بارے میں آج ہم نے سننا ہے وہ ہے تقدیر کو جھٹلانا تقدیر کو جھٹلانا اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندے پر خیر اور شر مقدر فرما دیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے خیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے شر ہے یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ مقرر کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ اس میں یہ بات ہے کہ شر کی نسبت کبھی اللہ کی طرف کرنی نہیں چاہیے شر یعنی برائی برائی کی نسبت کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنی نہیں چاہیے یعنی اگر کوئی برا کام کیا ہے تو اس کو اپنی ذات کی طرف منصوب کرے کہ میں نے یہ کیا ہے لیکن یہ بات ماننا ضروری ہوگی کہ یہ بات ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی یہ بات ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی اس بات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ خیر یعنی جو بھلائی ہم کر رہے ہیں یا جو برائی ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تو یہ کبیرہ گناہ ہے تو برائی کے نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنا یہ درست نہیں مثال کے طور پر ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا خنزیر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کو خنزیر کا خالق کہنا درست نہیں ہے خالق الخنزیر کے نئے جائز نہیں ہے کیونکہ خنزیر ایک برا جانور ہے پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لیکن بندے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ خنزیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اس حوالے سے, سے مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے اللہ از وجل پر ایمان نہیں لا سکتا نمبر ایک لا الہ اللہ کی گواہی دے نمبر دو اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ از وجل کا رسول ہوں اللہ ازل نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور نمبر چار تقدیر کو مانے تو تقدیر کو ماننا یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان قبیلہ گناہوں کی بھی معتعمائیں اور ان کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق قطع فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ باتیں سن کر یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ اتنی باریکیاں کیسے یاد رہیں گی سیکھو ہی نہیں تو بچت دیکھیے باریکیاں اس صورت میں ہوں گی کہ جب ہم اس کو اپنے سر پر جو سمجھیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے حالانکہ کوئی مشکل نہیں کس کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے سب کا عقیدہ ہے کس کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و کا کوئی شریک نہیں ہر ایک یہ مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے یہ کس کا عقیدہ نہیں سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک ہے اب رہا یہ کہ جو باتیں یہاں پر بیان ہوئیں یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ماں سوائے عدم توجہ کے اور چند ایک باتوں کے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا اب مثال کے طور پر جو یہ جملہ استعمال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نیند سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اونگ سے پاک ہے اب یہ بات کس کا عقیدہ نہیں سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایب سے پاک ہے لیکن ایک تو عدم توجہ بندی کی توجہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور وہ یہ جملہ بول دیتا ہے اور دوسری بات ایک اچھے ماحول سے دوری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اگر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے اور اچھے ماحول سے یعنی ان کے ساتھ منسلک رہے تو اب اس کا ذہن اپنے ایمان کی حفاظت کا بنے گا جب اس کا ذہن اپنے ایمان کی حفاظت کا بنے گا تو اب وہ خود بخود ان باتوں کو پڑھے گا اور ان باتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں مشکل اس لیے لگتی ہے کہ ہماری ان باتوں کی طرف توجہ نہیں اور پھر بال اگر یہ مشکل ہو بھی تو جب ہم دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کرتے ہیں کیا سے کیا نہیں پڑھتے تو ہماری تو دنیا میں آمد کا مقصد ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے ایمان سلامت رکھ کے ہم نے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سے انعامات حاصل کرنے ہیں اس کی رضا حاصل کرنی ہے تو اگر اس کو ہم مشکل تصور کر بھی لیں تو بھی اس صورت میں ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں کہ اس کو مشکل تصور کر کے چھوڑ دینے کی کوئی کسی کو اجازت نہیں ہوگی کیونکہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے اس کا جاننا اس پر لازم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تو ایک بات مشہور ہے کہ منصور حلاج نے ان الحق کہا اس کی وضاحت فرما دیجیے گا منصور الشلاد بحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے ان کا واقعہ فتح و رضویہ کے اندر یہ لکھا کہ, کہ ان کی جو بہن تھی وہ ان سے بھی بڑھ کر ولیہ تھی ان سے بھی بڑھ کر ولیہ تھی یہ ایک رات اٹھے تو اپنی بہن کو انہوں نے پایا نہیں بستر پر نہیں دیکھا تو یہ پریشان ہو گئے پھر دوسری رات یہ قسدن نہیں سوئے دوسری رات ان کی بہن اٹھی اٹھ کر جنگل میں گئی جنگل میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ ان کے لیے آسمان سے ایک جام اترا گلاس اترا اس کو انہوں نے پینا شروع کیا ان کی بہن نے تو انہوں نے اپنی بہن کو قسم دی کہ اس میں سے تھوڑا میرے لیے بچا دو جب پیا انہوں نے تو ان کو ہر ہر جگہ سے یہ آواز آنے لگی کہ کون ہے جو ہماری زہ کے اندر اپنی جان کو قربان کر دے اپنی جان کو قربان کر دے تو انہوں نے لفظ بولا انل احق انل احق کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں لفظ بولا انل احق لیکن ان کی زبان سے سننے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ بول رہے ہیں انل حق کہ میں خدا ہوں حالانکہ لفظ تھا انلحق کہ اللہ کی راہ کے اندر جان قربان کر دینے کا زیادہ حقدار میں ہوں کیونکہ جب وہ جام انہوں نے پیا تو ہر چیز ان پر روشن ہو گئی تو لوگ سمجھے کہ یہ بول رہے ہیں انلحق میں خدا ہوں تو ان کو جو ظاہری شریعت تھی اس کے مطابق پھانسی کا حکم دے دیا گیا بالفرض اگر ان کا انلحق بولنا ثابت بھی ہوتا اب ان کے اوپر کیفیت وہ تاری ہو گئی تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل سے نکل چکے عقل کے دائرے سے خارج ہو چکے اور حدیث مبارکہ ہے کہ تین بندوں پر کسی طرح کا کوئی حکم نہیں ہوتا ایک مجنون جب تک کہ اس کو عقل نہ آ جائے ان میں سے یہ ہے تو اگر منصور الحلاج کے بارے میں یہ بات مان بھی لی جائے کہ انہوں نے حق بولا تھا تو اس صورت میں بھی ان کے اوپر کوئی حکم نہیں ہاں شریعت کا جو ظاہری حکم ہے اس کے مطابق انہیں سزا دی گئی تھی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ حضور ارشاد فرما دیجیے گھر مکان سے پاک ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہم بس سے سنتے آئے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے مسجد اللہ کا گھر ہے یا کابۃ اللہ بیت اللہ ہم بولتے ہیں کابت شریف کو تو اصل میں کسی چیز کی نسبت جو ہے یعنی منسوخ کرنا کسی کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس چیز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے مثلا ساری کی ساری جو اونٹنیاں ہیں وہ کس کی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں جتنی بھی اونٹنیاں ہیں لیکن حضرت صالح علیہ السلام ان کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان کی دعا سے جو ہے وہ چٹان سے اونٹنی کو نکالا تھا چٹان سے اونٹنی نکلی تھی جب ان کی قوم نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ اب معجزہ دکھائیں تو وہ اونٹنی چٹان سے نکل آئی تو اس اونٹنی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور وشمس کے اندر فرمایا نا قطب ماں کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو کسی چیز کو جب اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے تو ناقت اللہ کا مطلب کہ بتانا ہے کہ یہ اوٹنی بہت عظمت والی ہے تو اسی طرح جو مسجدیں ہیں یا کعبۃ اللہ شریف ہے اس کو جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ان مساجد کی کعبۃ اللہ شریف کی اہمیت بتانا مقصد ہے یعنی اللہ کا گھر سے مراد کہ ان گھروں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ناؤزب اللہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس طرح عام لوگوں کے مکان ہوتے ہیں ویسے یہ مکان ہو گیا نہیں بلکہ ان کی عظمت ان کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے مسجد کی یا کابۃ اللہ شریف کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن رحم اللہ علیکم و اللہ السلام و رحمۃ اللہ جو اوپر والا کہنا یہ کچھ لوگوں نے یہ یہ بس ڈالا ہوا ہے کہ جب پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاج پر گئے تو کہاں گئے کن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور اس کے لیے جب پرانے پاک کی آیت بھی ہے کہ جب اللہ تبار تعالیٰ نے استفاع فرمایا اش پر تو یہ سارے عقائد کے بارے میں کچھ لوگ مسئلے سے ڈالتے ہیں کہ اوپر والا کہنا جائز ہے اشید. اصل میں دیکھیں دو باتیں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ پرانے پاک کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں ایک آیات وہ ہیں جو آیات محکمات ہیں محکمات وہ آیتیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے اللہ ایک ہے یہ بیان فرمایا یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس کا معنی سب پر واضح ہے اور قرآن کی جو دوسری آیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے آیات متشابیہات ہاتھ آیات متشابہات تو آیات متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی ہر ایک پر واضح نہیں ہوتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے قرآن کی جو یہ آیات ہیں یہ ہیں متشابی اور متشابی کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ عالِ عمران میں اسی مقام پر اللہ تبارک و تارا نے یہ ارشاد فرمایا قروب نمات شاہ بہ من حب تلفنتی وبت غویری کہ جو آیات متشاب ہاتھ ہیں ان کے پیچھے ان کے کیا معنی ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لیا اس کی کیا معنی بیان کیے جائیں گے ان کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے جن کا دل ٹیڑھا ہو چکا ٹیڑھا پن جن کے دلوں کے اندر آ چکا وہی اس کے پیچھے پڑیں گے اور مقصد اس کا خود بیان فرمایا وقت الفتنا اس سے مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ برپا کیا جائے تو قرآن کی جو آیت ہیں ارحشمان و اڈ ارشت اللہ نے اپنی شان کے مطابق ارش پر استوا فرمایا تو اس پر اصل تو یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہے انہوں نے فرمایا کہ استیوا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے مطابق استفاع فرمایا کیسے فرمایا یہ ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں اس پر ایمان رکھنا اس پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے کہ ہاں جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدات ہے بدات ہے کو اس کے بارے میں سوال کرے تو جو قرآن کی اس طرح کی آیتیں ہیں اس میں ہمیں جو حکم شرا دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا کہ ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم نہ جانے کہ کی کیا ہے بس ہمیں اتنا حکم ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں تو قرآن کی جو آیتیں بیان کی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم جو ہے وہ میراج پر گئے ساتو آسمان سے اوپر گئے کہاں گئے اس کے بعد جو مکان ہے جو لا مکان ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں اگر اب اوپر کہیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسا علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے کہ درخت سے آواز آئی موسا علیہ السلام کو کہ میں اے موسا میں تمہارا رب ہوں تو اس کا مطلب ناؤزب اللہ اللہ تبارک و تعالی کو اس درخت کے اندر مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو کہاں لے گیا اس نے کہاں ملاقات کی وہ لامکان تھا اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں تو جب جس چیز کا ہمیں علم نہیں اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جتنا کچھ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں کہ تمام کا تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے ہمیں اس بارے میں بحث مباصل کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ارض کب پیدا ہوا بعد میں ہی آئے نا عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ تو ہر چیز حادث ہے ہر چیز بعد میں آئی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ناؤذ بلّہ عرش پر مانے تو عرش سے پہلے کہاں اللہ کی ذات تو عرش سے پہلے بھی تھی وہ کہاں تھی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں ہی نہیں ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے کہ جیسا اللہ نے فرمایا وہ حق ہے ہم اس کی مخلوقات پر غور کریں گے اور اس کی مخلوقات ہمیں اس کا پتا دیں گی دو سوالات ہیں پہلا سوال تو یہ آپ نے فرمایا کہ مزاروں پر اچھی روحیں موجود ہوتی ہیں اور وہاں لوگ جا کر مانگتے ہیں تو کیا جب وہاں جا کر مانگنا جائز ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تقدیر کو نہیں جھٹلانا چاہیے اور برے کام بھی تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں تو اگر برے کام تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں اور وہ بندہ کر رہا ہے زیادہ تر لوگ سوالات یہی یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے کیا گناہ ہیں اسے پلیز تفصیل سے ذرا بیان کر دیجیے اصل تو تقدیر کا جو موضوع ہے وہ ہمارا پورا الگ سے موضوع ہے اس پر کہ جو تقدیر پر عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ تبارک چند دنوں کے اندر ہمارا آئے گا تو وہ وہاں پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلا سوال جو آپ کا ہے مزاروں پر میں نے یہ نہیں کہا کہ مزاروں پر روحیں موجود ہوتی ہیں شاہ عبد العزیز سے دہلی رحمتہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں پاک ہند کی برے صغیر کی کہ جو اعلیٰ حضرت کے بھی استادوں کے استاد میں ہیں اور متفقن علی بزرگ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ جب روحیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر لوگوں کے کام بناتے ہیں تو مزارات پر جا کر مانگنا یہ جائز ہے حقیقتاً جو مزار پہ جا کے مانگتا ہے یا کسی سے بھی مانگتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک کی ہے دینے والی ذات اللہ تبارک وطالعہ کیے آپ کسی دوسرے سے مانگیں گے یا کسی ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیں گے چاہے آپ دنیاوی اعتبار سے لے رہے ہوں یا آپ روحانی اعتبار سے لے رہے ہو کسی بھی لحاظ سے آپ لے رہے ہوں تو مسلمان کے ذہن میں جو حقیقتا عقیدہ پوشیدہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ مجھے دے رہا ہے یہ حقیقتا مجھے دینے والا نہیں ہے اگرچہ کہ وہ اس وقت یہ بات کہتا نہیں ہے لیکن اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ حقیقتا دینے والا اللہ تبارک و ہے یہ جو سامنے موجود ہے یا جس بزرگ کے مزار پہ جا کے میں ان سے مانگ رہا ہوں یہ اللہ تبارک و کی طرف سے دے رہے ہیں اگر ناوز باللہ کوئی شخص دوائی کھاتا ہے دوائی کھا کے یہ اعتقاد رکھے کہ مجھے جو شفا ملی ہے وہ اس دوا کے ذریعے ملی ہے اللہ کی عطا سے نہیں ملی یہ دوائی خود مجھے شفا دینے والی ہے اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا وہ در اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ جو دوائی ہے یہ حقیقتاً ہمارے لیے سبب ہے اور اس دوائی کے اندر شفا دینے والا یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ ہے اسی طرح یہ جو اولیا اللہ ہمیں دے رہے ہیں حقیقتاً دینے والا اللہ تبارک کو تعالیٰ ہے خود حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرما ہے بخاری کی حدیث ہے بندما کہ اللہ تبارک کو تعالی دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو تقسیم کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا لیکن وہ تقسیم کہاں سے کرتے ہیں اللہ تبارہ کو تعالیٰ دیتا ہے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر فرمایا وما کانا اقوا و ربی کا کہ جب آپ کا رب کسی کو کچھ دے چاہے کسی بھی طرح کا اختیار دے کسی بھی طرح کی کوئی چیز دے تو اس پہ رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے وہ جس کو جو چاہے دے دے اس کے بعد وہ جس کو آگے چاہے دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو دیا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم کسی ولی سے مانگتے ہیں ان کے مزار پہ جا کے مانگتے ہیں تو ہمارا حقیقتاً یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہے ہیں اگرچہ کہ ہم ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں لیکن حقیقت وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تارہ کے دیے سے ہمیں دیتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم و اللہ حضور یہ ہے, ملو ہے. ملو اللہ تعالی ہر جگہ ہے یہ کہنا کیسا یہ کفر ہے کیونکہ جب اس کو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے اللہ تبارک و کے لیے مکان مانا یوں کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و کا علم و قدرت ہر جگہ ہے اس کا علم ہر جگہ اس کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و ہر جگہ ہے ایسا کہنا یہ کفر ہے السلام علیکم و اللہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ موجود بھی ہے اور سنتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا کیسا اور دوسرا یہ کہ اللہ میاں جو کہتے ہیں عام گفتگو میں یہ کہنا کیسا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا جائز نہیں ہے ناجائز ہے اور اس بات کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد المحتار کے اندر لکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کہ جس میں کوئی ایسی ایسا پہلو نکلتا ہو جو ناقص ہو صحیح نہ ہو وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تو ناظر کا جو ایک مطلب ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کا ڈھیلا ہے اس کو بھی ناظر بولا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے سو معنی ہیں اور اس میں سے ایک معنی بھی اگر صحیح نہ ہو تو ایسا ایسا لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا یہ ناجائز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر نازر کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا تو یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ میاں کا ایک معنی تو مشہور ہے سب کو معلوم ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے اس کو میاں کہا جاتا ہے ایک معنی اور اس سے زیادہ جو ہے وہ بدترین معنی ہے وہ کہ جو زنا کا دلال ہوتا ہے زنا کاری جو کرواتا ہے اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا یعنی میاں کا لفظ کہنا یہ بھی ناجائز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی ناجائز کمائی پر اگر کوئی ناجائز کمائی پر بھی شکر بجا لاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر وہ ناجائز کمائی حرام قطعی ہے رشوت لی اس نے اور رشوت لینے کے بعد اس پر اس نے شکر ادا کیا اور اس شکر کو وہ صحیح سمجھتا ہے یعنی اس ناجائز حرام کمائی کو وہ صحیح سمجھ کر اس پہ شکر ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں کفر ہو جائے گا تو دو باتیں ہیں کہ وہ جو ناجائز کمائی ہے وہ حرام قطعی ہو اور اس کے بعد اس پر شکر کہنا وہ درست سمجھتا ہو تو اس صورت میں وہ کفر بن جاتا ہے ورنہ اس طرح کہنا ناجائز و حرام ہے السلام علیکم و اللہ و اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق غلط خیالات وساوس جس میں کہتے ہیں ان پر کفر کب لگے گا یہ وساوس پر تو کوئی بھی حکم نہیں ہے وسوسے تو ہم پر معاف ہیں جب تک کہ ہم اس کو اپنا عقیدہ نہ بنا لیں یا اس کا اظہار کرنا نہ شروع کر دیں تو دل کے اندر اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو فوری ان کو جھٹلا دینا چاہیے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے حوالے سے ایسی باتیں کہ جو ضروریات دین سے ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہوتی ہیں وہ رکھنا شروع کر دیں تو یہ کفر ہو جائے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا بھی ہے اس میں صورتوں میں یہ کفر ہے اور بعض میں نہیں یہ ارشاد فرمایا کہ حکم کفر لگانا کس کا کام ہے اور ہم عوام کا اس بارے میں کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا کام جو ہے وہ بحث وباس ایک تو نہیں اور کوئی نئی صورت ہم نے سنی تو اس کے اوپر جو ہے وہ حکم ہم نہیں لگائیں گے یہ کام تو علماء کا ہے مفتیان نے کرام کا ہے ہاں جو باتیں ہم نے سنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے اوپر والا تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ اوپر والے سے آپ کی مراد کیا ہے اگر وہ اپنی مراد یہ بیان کر دیتا ہے کہ میں نے بلند و بالا شخصیت لی تھی لیکن عمومی طور پہ عوام سے اس چیز کا تصور نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مراد بلند و بالا دے عمومی طور پہ جب کوئی بندہ اوپر والا کہتا ہے تو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان ثابت کرنا ہوتا ہے بہرحال اس سے جب وضاحت لے رہی جائے گی اور وہ کہہ دے گا کہ میں نے جو ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا اوپر ہونا لیا تھا تو یہ کفر ہو گیا باقی اس حوالے سے اگر کوئی نئی صورت پیش آتی ہے تو پھر وہ علماء کے سامنے پیش کی جائے گی وہ اس کا حکم بیان کریں گے بہرحال اگر کوئی اوپر والا بولتا ہے تو اس سے وضاحت طلب کی جائے کہ آپ کی اوپر والے سے کیا مراد ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اوپر والے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اوپر ہونا ہے تو اس صورت میں تو یہ کفر ہو جائے گا السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ سلام. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ معراج شریف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مصافحہ فرمایا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو دیگر روایتیں بھی موجود ہیں لیکن میں نے شروع ہی میں عرض کی کہ اس طرح کی جتنی بھی احادیث جتنی بھی آیات موجود ہیں اس کے بارے میں اجمالن جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے باقی اس کی تفصیل یہ الگ ہے مسافا فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے مسافہ فرمائے گا تو مقصد یہ نہیں کہ مسافہ وہ ہاتھ کے ذریعے ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتوں کا ان کے اوپر نظور ہوگا براض اللہ تبارک تعالی جسم سے پاک ہے اور یہ جس طرح جو بھی آیا جو بھی احادیث ہیں وہ حق ہیں اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے جو معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اسی پر ہمارا ایمان ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ فرمائے کہ ہم میں سے یا ویسے مسلمان جو اس طرح کے الفاظ اللہ عز و جل کے بارے میں یا جو عقائد کے بارے میں ابھی فرمائے گئے ان کے بارے میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں شادی بھی ہوئی ہے یا ویسے تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اب کیا کریں دیکھیں تو دو دفعہ میں عرض کر چکا کہ جو بھی کفریہ باتیں ہیں اگر وہ ضروریات دین میں سے ہیں ایسی ہیں کہ ہر خاص و عام جانتا ہے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو اس صورت میں تو اس کے اوپر حکم کفر ہو چکا اب اس نے توبہ کر کے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہے اور اگر وہ باتیں ایسی پیچیدہ ہیں کہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہے اور پھر بعد میں علماء نے اس کو بتایا کہ یہ بات کفر ہے اہل علم نے اس کو بتایا کفر ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر اگرچہ کے پہلے کفر کا حکم نہیں تھا اور اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا لیکن بہرحال ہر صورت میں احتیاط کیے ہے اور اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے نہ کسی تکلیف کا سامنا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں سامنے آئے تو احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ تجدید ایمان کر لے اور تجدید نکاح اور تجدید بیعت کر لے تجدید نکاح بھی کرے تجدید بیعت بھی کر لے اور تجدید ایمان بھی کر لے کیونکہ اس کے کرنے میں جاتا کیا ہے بندے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بالفض وہ جو معاملہ جو آپ کے سامنے آیا کفری وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو اس صورت میں کلمہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے بلکہ حضرت معاذ ندی اللہ تعالی عنہ خود یہ صحابہ کرام علی مضبوان کو بٹھا کے کہا کرتے تھے آؤ تجدید ایمان کرتے ہیں تو یہ بار بار بار بار جو ہے وہ تجدید ایمان کرتے رہنے چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کلمہ کفر نکل چکا ہے اور اس کے کرنے میں کوئی حالت بھی نہیں اور کوئی تکلیف کا سامنا بھی ہمیں نہیں ہوتا ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے تو برائے مدینہ ہم سب کو کروا بھی دیں تاکہ اس کا طریقہ بھی ہمیں آ جائے اور ہم کرتے رہا کریں چل تبارک وطالعہ وہی طریقہ جو امیر اہل سنت نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر لکھا ہے اسی کو ہم اسی کے انداز میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے کلمات کی برکت بھی ہمیں حاصل ہوگی اور تجدد ایمان بھی ہو جائے گا و السلام وڑک یا رسور و اصحابک یا حبیب اللہ یا اماں از وجلام مجھ سے جو جو خطریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اصول ہیں یہ تو ہو گئی عمومی کفریات سے توبہ اور اگر بالفرض فرض کوئی خاص کفر بکا ہے جیسے کہ عادت ہوتی ہے اور اس کفر کو اسے یاد بھی ہے تو اب باقاعدہ اس کفر کا ذکر کر کے پھر اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ وہ جو فلاں کفر میں نے بکا تھا ناوز بلّہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے گالی دے دی تو اس کا ذکر کر کے پھر اب وہ کہے گا کہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ایک عمومی طور پہ توبہ کا انداز السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور یہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں یوں فرم... کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس طرح کہتے تو یا اس طرح کہنا کیسا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے تو جمع کی سیغے میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرنا صحیح اللہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح رضویہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح واحد و یکتا ہے اسی طرح وہی سیغہ وہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے جو اس طرح کے شائبے سے پاک ہو شبے سے پاک ہو تو وہ ہے ہر توگا۔ کرتا ہے اللہ تبارک و کرتا ہے اگر کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و کرتے ہیں تو ایسا کہنا ناجائز نہیں ہے اس کے کہنے والے پر کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ گناہ ہوا لیکن اس کے لیے اولا اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرتا اللہ تبارک و کرتا ہے اللہ تبارک و فرماتا ہے تو اگر کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کے کہنے پر کوئی حکم شرع اس کے اوپر نہیں لگے گا یہ فتح و رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو صحیح عقائد پر قائم و دائم رہنے کی توفیق فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے امین بجاین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم